جس نے ظلم کیا ہے اس کے لیے جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کا سب اسی کے لیے ہو جائے تو وہ اسے بھی فریے میں دے دے گی اور وہ لوگ ندامت کو اس وقت چھپائیں گے جب عذاب دیکھیں گے اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے ان ما والارض خبردار یقیناً اللہ کے لیے ہے جو خوش آسمانوں میں جعین اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے یا اے لوگوں تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی وہ شفا المافور اور جو سینوں کے اندر جو کچھ ہے وہ اس کے لیے شفا ہے وہ اور ہدایت ہے وہ اور المینوں کے لیے رحمت ہے رحمتی ہی کہہ دیجیے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ <يَفْرَحُو> پس لازم ہے کہ اسی کے ساتھ وہ خوش ہوں وَخَيْرٌ <يجمعون> وہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں قُلْ مَا اللَّهُ کہ جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے رزق میں سے نازل کیا مِّنهُ حَرَامًا وحلالًا تو تم نے اس میں سے حرام اور حلال بنا دیا قُلْ آ اللَّهُ کہہ دیجیے کیا کہ اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے ام علی اللہ یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو وما اللہ اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا قیامت کے دل کے بارے میں کیا خیال ہے ان اللہ الناس یقین اللہ تعالی لوگوں پر فضل والا ہے ولیکن لا لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے من نہ ہی آپ قرآن پڑھتے ہیں اور نہ ہی تم کوئی بھی عمل کرتے ہو مگر ہم اس وقت تم پر گواہ ہوتے ہیں شاہد ہوتے ہیں جب تم وہ کام کر رہے ہوتے ہو ہمارے اصب اور مِن مِتقال در اور تیرے رب سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے آسمانوں میں اور زمین میں ولا من ولا اکبر نہ ہی اس سے چھوٹی اور نہ ہی اس سے بڑی اللہ کی کتاب مبین مگر وہ سب کھلی کتاب میں واضح کتاب میں ہے خبردار انا یقیناً جو اللہ کے دوست ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وغم زدہ ہوں گے اللہ دینا آمن و تقون جو لوگ ایمان لائے اور تقوی تیار کرتے رہے لہم فی الدنیا وفی ان کے لیے دنیاوی زندگی میں خوشخبری ہے اور آخر والے دن لا تبدیلہ لکھمات اللہ اللہ تعال کے کرمات کے لیے کوئی تبدیلی نہیں ہے غالی کاول فوز العظیم یہ بہت بڑی کامیابی ہے ولا یہ وَلَا اور آپ کو ان کی بات غم ڈالے عزت یقیناً عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے خوب سننے والا اور بہت جاننے والا ہے علا خبردار اِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جو کچھ جو کوئی آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کے لیے ہے شراکا اور جو لوگ اللہ کے سوا جن شراکا کو پکارتے ہیں وہ تو صرف اور صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں وہ انہ اللہ قرسون اور وہ صرف کرتے ہیں، پچھو لگاتے ہیں. جعل لكم جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا تاکہ تم اپنے سکون حاصل کرو اور دن کو روشن ان نفیز نشانیاں ہیں سننے والی قوم کے لیے کہا کہ اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے سبحانہ، وہ پاک ہے، وہ بے, بے پرواہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں تمہارے پاس اس کے بارے میں کوئی دلیل ہے یا تم اللہ پر وہ کہتے ہو جو تم جانتے ہی نہیں ان الكذب یقیناً وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے مطاعن فی دنیا میں کچھ فائدہ ہے پھر ہماری طرف ان کا لوسنا ہے تم پھر ہم ان کا کفر کرنے کی وجہ سے انہیں عذاب سے دوچار کریں گے بتر اور ان پر نوب کی خبریں پڑھیے جب اس نے اپنی قوم کو کہا کہ اگر میرا کھڑے ہونا اور میرا اللہ کی آیات کے ساتھ تمہیں نصیحت کرنا تم پر گران گزرتا ہے تو میں نے اللہ پر ہی توقع کیا ہے فجم او و شراک تو اپنے شراک کو اور اپنے معاملے کو جمع کرو لا يقن علیکم غمّا فر تمہارا معاملہ تم پر کوئی پوشیدہ نہ رہے نہ رہے علیہ پھر مجھے طرف کر گزرو ولا تم اور مجھے محلت نہ دو موڑ دو فما سألتكم من تو میں تم سے کوئی اجر مزدوری نہیں مانگتا الله میری مزدوری تو صرف اللہ پر ہی ہے وہ عمر تو انحق نہ میرے اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں ہوں تو انہوں نے جٹلایا <الْفُلْق> تو ہم نے انہیں اور جو ان کے ساتھ تھے انہیں کشتی میں نجات دی وجا اللہ خالہ وجا اور ہم نے ان کو خلیفے بنایا وہ ابرکن اللہ کدو اور جنہوں نے ہماری آیات کو لٹلایا تھا ہم نے ہلاک کیا کان عاقبت بس کہ درائے گیہ پھر ہم نے اس کے بعد رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا نا تو وہ ان کے پاس دلائل لے کے آئے قگل تو جس کو وہ پہلے جٹلا چکے تھے اس پر وہ ایمان لانے والے نہ تھے کدال اسی طرح ہم زیادتی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں تو یہ عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جن کے دلوں کے اندر تقبر ہوتا ہے جب وہ پہلے ایک بات کو جٹلا رہے ہوتے کہ نہیں یہ جی ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے کیونکہ انہیں پتا نہیں ہوتا علم نہیں ہوتا لیکن پہلے ایک بات کو جٹلا چکے ہیں بعد میں انہیں علم ہو جاتا ہے کہ ہاں واقع بات ایسے ہی ہے ہم جس کا انکار کر رہے تھے وہ ہمارا انکار ٹھیک نہیں تھا لیکن اب وہ کہتے تھے کہ اگر اب ہم مان لیں تو لوگ کیا کہیں گے پہلے تو مان ہی رہے تھے اب مان گئے وہ بس اپنی انا کی وجہ سے وہ حق کو ٹھکرا دیتے ہیں کہ پہلے یہ جٹلایا تھا لہٰذا ہم تسلیم کر لیں یہ کیسے ہوتا تو یہی تکبر ہے عام طور پہ اگر کوئی ذرا اچھے کپڑے پہن لے تو وہ بڑا آکڑ گیا ہے تکبر یہ نہیں ہے یہ اللہ کو پسند ہے کہ اللہ نے بندے کو جو نعمت دی ہے بندہ اس کا اظہار کرے تو تکبر کی تعریف ہے کلاب نے کی ہے بطر الحق و غمت الناس تکبر ہے کسی کو حقیر سمجھنا لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق کو ٹھکرا دینا یہ تکبر ہے اگر کوئی آدمی جس کے سامنے حق بات آتی ہے وہ اس کو فوراً مان لیتا ہے اور دوسروں کو اپنے سے حقیر نہیں سمجھتا کسی کی تزلیل نہیں کرتا تو اس کے اندر تکبر نہیں ہے ہاں بندے کا اپنا اپنا کوئی مزاج ہوتا ہے اب ترا ہاں بھائی اجمل کا مزاج ہے انہوں نے بولنا ہے تو اونچی آواز سے اگلا بندہ پندرہ سمے لڑنے لگا میرے ساتھ ایک طبیعت ہے بندے کی اب نہ تو اس کو بدخلاقی کہا جا سکتا ہے نہ اس کو تکبر کہا جا سکتا ہے اس کی اپنی ایک تباہ ہے ایک فطرت ہے وہ اللہ لے پہ برداشت کروا تھا ہاں وہی نا ہر آدمی کی اپنی اپنی فطرت اور عادت ہے تباہ ہے اور جس کی شریعت نے گنجائش رکھی ہے اس کو گنجائش دینی چاہیے زیادہ اونچی آواز بہت زیادہ اونچی آواز یہ بھی شریعت نے منع ہے جو دے، جو دے. اور جو تست آوازیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو واضح کہا ہے کہ اپنی آوازیں اونچی نہ کرو نہیں نہیں وہ نبیلا سراک و اسلام کے سامنے تو بالخصوص کہا ہے نا کہ کوئی بھی ان کی آواز نہ نکالے ویسے بھی ان کی آواز کو اللہ نے برا قرار دیا ہے اور وہ کا اپنی آواز کو پست رکھ ہلکا نہیں کبھی بھی ذکر کے لیے تو ویسے ہی آواز نکالنی نہیں ہاں تب بھی وہ اذکار جو جہر میں کرنا ثابت ہے آپ آواز ان کی نکالیں گے لیکن اتنی اونچی نہیں پھر بھی آواز کا والیوم ذرا لو رکھیں گے اللہ نے کہا رن سوسی کا اپنی آواز رکھو گدے کی آواز بڑی اونچی ہوتی ہے لسوت الحمید وہ بڑی بری آواز ہے تو یعنی کہ اب ایک آدمی فطرتن اس کی آواز قدرتی والی ایک خاص اونچا آپ اسے نیچے جا ہی نہیں سکتا وہ کیا کرے ٹھیک ہے تو اس طرح کے مختلف یعنی کہ لوگوں کے اندر مزاج ذرا مختلف ہوتے ہیں تو کئی بندے اس کو کہتے ہیں لو جی یہ یہ تکبر ہے اور فلاں ہے اور یہ فلاں ہے تو یہ چیزیں تکبر کے اندر نہیں آتی نہ ہی یہ بد اخلاقی میں آتی ہیں کئی لوگ اپنے آگے اونچی آواز سے بولنے کو گوارا نہیں کرتے کہ میرے سامنے یہ اونچا بول رہا ہے اور اب وہ بےچارا جو بولنے والا اگر تو وہ جال بوجھ کے وہ بولتا ہے تو ذہی بات ہے وہ تو ایک وہی بات ہے لیکن اگر وہ ویسے ہی والی میں اس کا اونچا ہے تو اس کو برداشت کرنا پڑے گا تو بہرحال تکبر یہ نہیں ہے یا بد اخلاقی اس کو نہیں کہتے ہر کسی نے معیار اپنا اپنا بنایا ہوا ہے تکبر کیا ہے حق کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے موسا و ہارون پھر ہم نے اس کے بعد موسا اور ہارون کو بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف اپنی نشانیاں دے کر جا ام الحکم تو جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا کالو انہوں نے کہا یہ تو واضح جادوگر ہے کالا موسا تکا جا حکم موسا نے کہا کہ جب حق تمہارے پاس آیا ہے تو کیا تم اس کو کہتے ہو کہ یہ جادو ہے کیا یہ جادو ہے حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوتے وجدنا اجنا ترفیتا انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے تاکہ ہمیں اس سے ہٹا دے جس پر ہم نے اپنے آبا کو پایا ہے لکمل کبریا اور تم دونوں کے لیے ہی بزرگی ہو جائے زمین میں اور ہم تم دونوں پر ایمان لانے والے نہیں ہیں فرعون نے کہا کہ میرے پاس ہر خوب ماہر جاننے والے جادوگر لے کے آؤ فَلَمَّا جَاءَ السَّحرَةُ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ أَلْقُوا ما جا تو <مُلْقُون> جب جادوگر آئے تو موسا نے پلما القو چبر ڈالا کالا جو تم جادو لے کے آئے ہو ان اللہ فعب ہو یقین اللہ ان قریب اس کو واطل کر دے گا ان اللہ اللہ تعالیٰوں کے عمل کو درست نہیں کرتا توحقلیماتی اور اللہ تعالیٰ ثابت کر دے گا حق کو الفنے کرا پسند ہی کرے تو موسا علیہ السلات پر اس کی قوم کے چند لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا وہ بھی فراول اور ان کے سرداروں کے خوف کے باوجود کہ وہ انہیں آزمائش میں ڈال دے گا وَإنَّ فِرعونَ الْعَالِمْ فِي الْأَرْضِ اور فرعون یقیناً زمین میں سرکش ہے وَإنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ اور یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں سے ہے وہ کالا اور موسا نے کہا یا قوم ان کنتم آمن تم بلّہ ہی توقع ان کنتم مسلمین اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو تو اسی پر توکل کرو اگر تم مسلمان ہو فقالوا عل الله توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين تو انہوں نے کہا ہم نے اللہ پر ہی توکل کیا ہے اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کے لیے فتنہ آزمائش نہ بنا دے ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اور اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں کافر قوم سے نجات دے دے واوحينا الى موسى واخيه ان تبوا الي قومكما في مصر بيوتا اور ہم نے اور اس کے بھائی کی طرف وی کی کہ اپنی قوم کے لیے بناؤ گھروں, گھروں کی یا گھروں کو ٹکانا مقرر کر دو وہ جالو بو قبلہ اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ بناؤ وعقیم صلاتہ اور نماز تائم کرو وبشر المؤمنین اور مؤمنوں کو خوشخبری دے دیجئے وقال موسیٰ اور موسیٰ نے کہا ربنا انك آتیت فرعون وملعہ زینتا وانظالا في الحیات الدنیا اے مارے رب تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو زینت اور مال دیا ہے دنیاوی زندگی میں ربنا لیقلو عن صدیرت اے رب تاکہ وہ تیرے راستے سے گمراہ کر دے ربا اللہ ان کے مالوں کو مٹا دے اور ان کے دلوں پر سختی کر سخت گرا لگا دے فلاح العلیم تو وہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں پالکتانا کہا کہ تم دونوں کی دعا کو قبول کیا گیا ہے تمہاری دعا قبول کی گئی ہے تو رہو ولا اور ان لوگوں کے راستے کی پیروی نہ کرو جو نہیں جانتے وجاوز نہ بنی اسرائیل البحر اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کروایا جنوبی ادوا تو ان کے پیچھے فرعون لگا اور اس کا لچکر درکشی اور زیادتی کرتے ہوئے حتی اذا الغرق حتی کہ جب اس کو غرق میں حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور ارا نہیں ہے جس پر بنو اسرائیل ایمان لے آئے ہیں وہ آنا میرے مسلمین اور میں مسلمانوں میں سے ہوں آل آنا کیا اب وقد قد قبل اور نے اس سے قبل نافرمانی کی وہ کم تم المفین اور تُو میں سے تھا فل بدن کو اونچی جگہ پر پھینکیں گے تاکہ اور یقیناً لوگوں میں سے اکثر لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں تو اس کا نجی کا کا کوئی لوگ مانا کرتے ہیں نجات دیں گے تجھ کو تو نجات نہیں لی اللہ نے نجی کا یہ نجباتے ہے یعنی اونچی جگہ پر پھر کو اللہ نے سمندر میں غرق کرنے کے بعد سمندر کو حکم دیا پھر اس کی لاش کو باہر پھینک دیا تو لوگوں نے دیکھ لیا کہ پھر آؤن مر گیا ہے اور یہ نشان عبرت بن گیا باقیوں کے لیے اللہ نے نجات نہیں دی بلکہ غرق کیا ہے وَلَقَدْ بَوَّعَنَا مَبَوَّعَ صِدقٍ مِّن <الصیبات> اور ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ٹھکانا بنایا با عزت ٹھکانا اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا تو انہوں نے اس وقت تک اختراف نہیں کیا حتہ قیامت یقیناً عرب ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا اس چیز کے بارے میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے ممبا ان اگر تو اس چیز, میں شک اس چیز کے بارے میں شک میں ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی قبلک تو ان لوگوں سے پوچھیے جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے حق آیا ہے فلاں تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے تو وہ عام طور پہ مقل بھی نظرات تقلید کے لیے دریب دیتے ہیں فصل الکرین کم تم تعالیٰ اگر نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو اللہ نے سوال کرنے کا حکم دیا ہے تو لہذا تقلید ثابت ہو گئی تو سوال کا معنی تقلید کر لینا یہ عقل کو طلاق دینے کے مترادف ہے اور اگر فصل الکر سے تقلید نکالتے تو یہاں اللہ تعالی نے نبی رسرات والسلام کو حکم دیا ہے کہلے کتاب سے پوچھیے پوچھنے کا نام تکلید نہیں ہے تقلید کتاب و سنت کے خلاف کسی کی بات ماننے کا نام ہے آپ ان لوگوں کی میں سے نہ ہو جائیے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھسلیا مگر نہ آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے وہ ایمان نہ آئیں گے وَلَو حتی اگر پاس کو فلولا آمنت ایمانوها يونس لما آمنوا قشفنا عنهم عذاب في الحياة ومتعناهم تو کوئی ایسی بستی نہ ہوئی جو ایمان لائی ہو تو اس کے ایمان نے اس کو نفع دیا ہو سوائے قوم کے کہ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ایک وقت تک سامان دیا و شاہ اور ابو کلنسل اور اگر تیرا آپ چاہتا تو زمین میں تمام کے تمام تب لوگ ایمان لے آتے کہ آپ لوگوں کو مجبور کرنے والے ہیں یہاں تک اور ایمان لے آئے مگر اللہ کی اجازت سے اللہ کے ایزن سے اور اللہ تعالیٰ گندگی لوگوں پر ڈالتا ہے جو سمجھتے نہیں کہ دیکھو کیا ہے میں اور زمین میں وما عن قوم, اور نہیں کرتی اور ایسی قوم سے جو ایمان نہیں لاتے الا مثل من قبلیم تو وہ صرف ایسے دنوں کا, کی طرح کا انتظار کر رہے ہیں جو کہ ان لوگوں کے دن تھے جو ان سے پہلے گزر چکے یعنی آزاد کے بول کہنا پھر ہم نجات دیں گے اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے کدارے کا حقینا ننجنین اس طرح ہم پر لازم ہے حق ہے ممینوں کو نجات دینا تم میرے کہ کہ دین کے بارے میں شک میں, ہو تو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو تو لیکن میں اس اللہ کی بھی عبادت کرتا ہوں خوف کرتا ہے وہ امیر تو ان اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں ممینوں میں سے ہو جاؤں وہی اور اپنے چہرے کو اللہ کے لیے یکسو کر لے ولا اور تو اللہ کے سوا اس کو نہ پکار جو تجھ کو نفع دیتی ہے نہ نقصان من من اگر تو نے ایسا کیا تو, تو ظالموں میں سے ہو جائے گا و اگر اللہ تعالی تو کو کوئی نقصان تکلیف پہنچائے فلا کا شفلا ہو تو اس کو دور کرنے والا نہیں ہے اللہ ہو مگر وہی اور اگر تیرے ساتھ تو وہلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو کوئی لوٹانے والا نہیں یو فیبی میں وہ پہنچاتا ہے یہ فضل اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ الغفور رحیم اور وہ خوب بخشنے والا نہایت مہربان ہے اپنے لیے ہی ہے وَمَنْ بلّا اور جو گمراہتا ہے فَإِنَّمَا يُبِلُّ عَلَيْهَا تو وہ اپنے لیے ہی گمراہ ہوتا ہے عَلَيْكُمْ اور میں اور جو کچھ تیری طرف گلی کی گئی ہے اس کی پیروی کر رسبر اور صبر کر رفتہ یقین اللہ حتا کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے وہ وقیر الخاق مین اور وہ فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین ہے